اس میں یہ سوال کیا گیا کہ قرآن پاک میں سورت کا نمبر کو ترتیب ترتیب سے رکھا گیا ہے مگر اس کے نزول کا نمبر مختلف مثلا سور فاتحہ کا نمبر ایک مگر نزول کا نمبر جو ہے وہ کچھ اور آپ نے لکھا سور بقرہ بائیس نمبر پر مگر نزول کا نمبر جے ستاسی ہے اس کے دیگر صورتیں اس میں کیا حکمت ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ذہن بتائے کہ قرآن مجید فرقان فرمات میں لکھ لو اس میں لکھ لیا جاتا لکھ لو اسے عال عمران میں لکھ دیا جاتا یہ ترتیب کسی نہیں ترتیب دیکھتے تو صحابہ کرام علیہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص جس کا ہم نے اپنے جمعے کی نماز میں ختم نبوت کے عنوان پر ذکر کیا مسلم قذاب نے اعلان نبوت کیا حضور علیہ السلام کے زمانے میں کر چکا تھا وہ حضور کے وصال کے بعد اس کے ماننے والے بہت ہو گئے جیسے میں آپ کو بھی سمجھاتا ہوں کہ مذہب کا چھوڑنا اتنا آسان کام نہیں ہم لوگ زری سی کسی کی چکنی چپڑی باتوں میں آن کر کے اپنا مذہب چھوڑ دیتے ہیں جس کو دیکھو وہ کہیں اور چلا جا رہا حالانکہ اس کے ماں باپ دادا پر اس کے ماننے والے بہت ہو گئے یہاں تک کہ اس کے ماننے والوں کی تعداد تقریباً ایک لاکھ ہو گئی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اگر یہی حال رہا تو مسئل ختم نبوت میں بہت بڑا رکھنا پڑ جائے گا ہر شخص جو اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو رکھتا ہو نبوت کا دعویٰ کر دے تو حضرت صدیق اکبر نے اپنے دور میں ایک بھرپور جنگ کی جس کا جنرل فارق ولید کو بنایا اور ان کو قتل کیا ہزاروں وہ قتل ہوئے سینکڑوں صحابہ کرام شہید ہوئے اور یہاں تک کہ, کہ حضرت حضور کے ایک صحابی, انہوں نے لشکر بیچ میں جا کر جھوٹے نبی کو قتل کر دیا اب جھوٹا نبی جب قتل ہوا تو اس کی امت میں انتشار اور بھگدڑوں گئی سات سو صاحبہ کرام شہید جو حافظ قرآن تو حضرت عمر فاروق نے مشورہ دیا کہ امیر المومنی آپ قرآن مجید کو کتاب میں لکھ لیں اس زمانے میں لکھنے کا رواج نہیں تھا سب کو یاد تھا یا جو یاد تھا وہ مثلا کسی نے سورہ یاسین اپنے پاس رکھ لی کسی نے آل عمران رکھ لی جیسے آج کل ہم کہتے ہیں پن سورہ اس قسم کی چیزیں تو تھی مگر شروع سے آخر تک کا پورا قرآن کتابی صورت میں نہیں حضرت ابو بکر صدیق نے منع کیا کہ آپ ایسا مت کریں اس لیے کہ حضور کے زمانے میں ایسا نہیں ہو کیا تم وہ مشورہ دیتے ہو جو کام حضور علیہ السلام نے نہیں کیا تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا ان سے عرض کی ایک کام اگر اچھا ہے اور اس میں مسلمانوں کے لیے بھلائی ہے تو اس کے کام کے کرنے میں حرج کیا تو روایت میں ہے کہ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کے سینے کو کھول دیا اور وہ آمادہ ہو گئے اب انہوں نے صحابہ پر نظر ڈالی کہ سب میں بہترین حافظ کون حضرت علی بھی حافظ دس ہزار صاحبہ کرام حافظ ام مومن حضرت عاشق صدیقہ بھی حافظات تو اس میں سب میں قوی حافظ تھے حضرت ثابت تو حضرت صدی اکبر نے انہیں متعین کیا کہ تم قرآن مجید کو جیسا نازل ہوا یا جیسے حضور نے ترتیب فرمائی اس طریقے سے جمع کرو تو آپ نے کیا کیا جس کے پاس جو صورتیں تھیں وہ لیں اور اس کے بعد قرآن مجید کو ترتیب دیا ہرن کی جھلی اس زمانے میں کاغذ کے کام آتی اس کو دباغت کیا جاتا ہرن کی جھلی پہ یہ نسخہ جو ہے تیار ہوا جس کا نام علما نے ام رکھا ہے ام اصل ہے یعنی اصل اب یہ نسخہ جو پہلی مرتبہ لکھا گیا وہ کس ترتیب سے تھا اسی ترتیب سے تھا جو ہمارا قرآن مجید فرقان حمید ایک مرتبہ حضور کے ایک صحابی تھے حضرت حذیف ابن یمان رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی ردی اللہ عنہ کے زمانے میں جب اسلام بلاد عرب سے نکل کر بلاد اجم میں پہنچا جن کی زبان عربی نہیں تھی مثال کے طور پر بسرا بغداد بنیادی طور پر ان کی زبان فارسی تھی اور اب بھی ان کی عربی میں کچھ نہ کچھ فارسی الفاظ جو ہیں اب بھی ملتے ہیں. سب کا دورہ کیا جب یہ بلاد فتح ہوئے پھر جب مدینہ منورہ پہنچے تو اپنے گھر آنے سے پہلے صدیق اکبر کے پاس گئے اور انہیں کہا یہ امیر المومنین آپ اس امت کو ہلاک ہونے سے پہلے بچا لے ان کا کیا ہو گیا فرمائی نے اسی طریقے سے تفرقہ ہوگا جیسا کہ بنی اسرائیل میں ہوگا ان کا وجہ کیا فرما میں نے دیکھا کہ لوگ قرآن مجید کی قرآت غلط کر رہے ہیں عجم کے لوگ تھے صحیح عربی نہیں بول پاتے تو لفظ جو ہیں وہ غلط استعمال کر جیسے حتہ ہے اس کو وہ اتہ کہتے آج بھی آپ دیکھیں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو عربی الفاظ صحیح استعمال نہیں کرتے مثلا آپ پورے ایران کو دیکھ پڑھے لکھے ایران کے علماء جو ہیں شیعہ وہ اللہ اچبر کہتے ہیں سب نے سنا ہوگا آپ نے جس نے بھی ہمراہ ہے اللہ اچبر حالانکہ چے کہاں جو عربی میں ہی نہیں ہے بنیاد میں کاف کی جگہ چھ کو بدل دیا اور اس کے بعد السلام علیکہ یہ کاف ہے یہاں میں یا رسول اللہ, اللہ یہ کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ چے استعمال کر مصریوں کی طرف آئی انہوں نے کیا کیا کہ جیم کو گاف سے بدل دیا مسجد کو کہتے ہیں مسجد میں چھے میں قاہرہ گیا تو بہت نام سنا تھا میں نے کہ محمد علی مسجد کسی زمانے میں وہاں کا پاشا تھا بڑی لاجواب بہت خوبصورت مسجد بنائی اس وہاں قاہرہ اب میں ہوٹل سے نکل کر اچھے بھلے لوگوں سے بول مسجد محمد علی لا معرف مسجد میں پھر مجھے خیال آیا کہ یہ تو جیم کو گاف کہتے تو میں نے کہا فین مسجد محمد علی کہف آپ مجھے بتایا کہ ادھر یہاں تک کہ اللہ کی پناہ نقل کفر،, کفر نہ باش اللہ تبارک و تعالی کا نام لے کر کہتے ہیں اللہ تعالی گلا گلا لہو جلہ جلا لہو کو گاف سے بدل کر گلا گلا لہو کر اور یہ تو عام جدہ میں حاجی کو لوگ ہاگ کہتے ہیں یا ہاگ یہ اس قسم کا فتنہ پہلی صدی میں اڑ گیا تو حز فیب یمان آیا کہ لوگوں نے اس کا تلفظ بدل دیا آپ قرآن مجید کو لغت قریش پر نازل ہوا حضور قریشی تو آپ قریش پر اس کو ترتیب دیں یہ کتنا آسان دیں کہ سوال تو آپ کا کتنا مختصر ہے کتنی تفصیل آپ کو اگر ایسا کرتے کہ وہ جو پہلے سے چمڑے پر لکھا ہوا قرآن وہ اگر جو حضرت عاشیہ صدیقہ کے پاس ایک روایت کے متا ایک روایت کے پاس ام المومین حضرت حفصہ کے پاس اسے منگوا لیتے اسے منگوا کے اس کی نقل کر کے دیتے لیکن یہ کام انہوں نے نہیں کیا سب سے بڑی بات شیعہ حضرات اس میں بہت زیادہ تبرہ کرتے ہیں صاحبہ کرام پر ہمارے قرآن مجید کو یہ کہتے ہیں بیاض عثمانی یہ حضرت عثمان کی کتاب یہ تک کہتے ہیں بدتمیز بیاز عثمانی اس کا نام رکھا شیو اچھا اب دیکھیے اگر یہ کام نہ ہوتا بہت زیادہ گڑبڑ کرتا تو انہوں نے کیا کیا ایک بورڈ بنایا چھ آٹھ صحابہ جس کو ہم کہتے ہیں ایک ٹربونل قائم کیا اردو میں اس کو کہم سرشتہ ایک سرشتہ بنایا اور اس کا سربراہ پھر حضرت زید ابن سابت کو بنایا لیکن اس کام میں اس کام میں فرق یہ تھا وہ تو چیدہ چیدہ صحابہ سے لے کر اس کو لکھ لیا گیا کہا کہ ہر آدمی کو بلاؤ کہ تمہارے سامنے کون سی آیت ناز ہزاروں صاحبہ کرام بھئی سوالاک صاحبہ کرام میں سے حضرت عثمان غنی تک پچیس ہزار صحابہ کا وصال ہوگا ایک لاکھ صاحبہ موجود جو نزول قرآن کے گواہ سب کو بلایا جاتا وہ آپ کے پاس کون سی آیت وہ کہتے یہ آیت ایک گواہ لاؤ وہ ایک گواہ لاتے جب دو آدمیوں کی گواہی ہوتی تو اس کو لکھ لیا جاتا ان سے پوچھتے کہاں کی عال عمران سور بقرہ اس میں اس کو لکھ لیا جاتا اس طریقے سے پورا قرآن مجید فرقان حمید مرتب ہوا پھر حضرت عثمان غنی نے کیا کیا تمام صحابہ کرام کے مطالعے کے لیے رکھ دیا ظاہر اس زمانے بھی صحابہ کرام حافظ انہوں نے مطالعہ کیا یہ ہم اہل سنت کے لیے بہت خوش آئند بات کہ جو قرآن ہمارے پاس تمام صحابہ کرام ارحم الردوان نے اس کو پڑھ کر اس کی توسیع کر دی انگریزی میں غنی نے اس کی نقول بنائی تقریباً سات آٹھ نقلیں کی اور نقل کرنے کے بعد مختلف بلاد اسلامیہ میں ایک ایک نسخہ بھیجا کیونکہ اسلام اس وقت بہت قریب کا معاملہ تھا سب کو یاد اور اس کے ساتھ ایک قرآن مجید کے ساتھ دو صحابہ کو بھیجا یہ اس لیے بھیجا کہ کوئی آدمی اگر کرات کرے اور وہ اگر اس کی غلط قرع کرے یہ دو صحابہ اس کے نگراہوں کہ وہ صحیح کراط کر کے اس کو بتائیں کہ اصل قرعت اور اس کا لب و لہجہ کیا ہے سات قرآن مجید آٹھ قرآن مجید بلاد اسلامیہ میں بھیج دیے اب یہ جی بھی آپ ذہن میں رکھی کبھی حضرات اس پہ اڑتے ہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے کہتے میاں یہ بتائیے آپ کہ یہ تو چودہ سو پرانی بات مولانا اب اس کا ثبوت کیا اب ثبوت سنیے اس کا کیا کاپی میوزیم ترکی میں اس کا ایک نسخہ اب بھی موجود ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے دور میں لکھا گیا دوسرا اس کا نسخہ ہے تاشقن کے میوزیم میں اب آپ کہیں مولانا آپ نے بہت لمبا رستہ بتا دیا کہ تاشقند جائے آدمی دیکھ یا استنبول جائے یہ تو ایک لاکھ کا فارمولہ ہے اب سنی قریبی معاملہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایوب خان نے ایک مرتبہ روس کا دورہ کیا تھا جب ایک روس کا دورہ ایک مسلم سربراہ نے کیا ظاہر ہے مسلم ملک تھا مسلم سربرات تھا روسی حکومت نے اس کو کیا تحفے میں دیا روسیوں کی عقل مندی کا یہ صاحب سری لنکا گئے تو ان کو دو ہاتھی توحفے میں دیے گئے ایک جہاز میں وہ آئے تو دوسرے جہاز میں ہاتھی لائے گئے لوگ کچھ دیتے ہیں توحفے میں بھی عجیب و غریب چیز دیتے ٹھیک ہے صاحب میں ایک دفعہ سفر میں گیا تو ایک صاحب نے مجھے پچاس کلو کا ڈنر سیٹ دیا امریکہ کے سفر میں ان سے پوچھے کون سے جہاز میں لے جاؤں گا بھائی کلو میرا بھی سامان ہے تو لوگ ایسے دے لیکن روسی حکومت کو دی کہ کے لادین حکومت اس نے دیکھا کہ اس مسلم ملک کا بادشاہ اس کو کیا دیا جا؟ انہوں نے حضرت عثمان غنی کا جو قلمی نسخہ ہے اس زمانے میں روس نے فوٹو اسٹیٹ کاپی کی ٹیکنالوجی جاری کر دی تھی اس میں کامیاب ہو گیا تھا اس نے کیا کیا پورے قرآن مجید کی فوٹو اسٹیٹ کاپی پورے قرآن ایوب خان کو دی پھر ایوب خان میں شاید مجھے ملتا تو میں بھی کسی کو نہیں دیتا بھائی اتنا نایاب تحفہ میں کس کو دوں یہ ایوب خان کی مہربانی تھی کہ اس نے سوچا یہ میرے گھر میں رہے اس نے کیا کیا کہ پیشاور سے ایک ٹرین کراچی بھیجی بہت زیادہ اس ٹرینوں کو اب تو بہت سے لوگوں کو یاد نہیں ہوگا پورے ٹرین کو سجایا گیا بڑے بل ہار پھول کہ قرآن مجید کا تحفہ روس سے آیا وہ کراچی جا اور سجانے کے بعد وہ قرآن مجید کا تحفہ جو ہے وہ کراچی آیا اور کراچی کا میوزیم میں بنس گارڈن ایسے کالج کے پیچھے بنس گارڈن اس کے قلمی سیکشن میں اب بھی وہ قرآن مجید کا نسخہ موجود ہے. وہ قرآن کیسا ہے الہم سے شروع ہوتا ہے اور ونناس پہ ختم ہوتا ہے ایک بار اچھا یہ بتائیے جب حضرت فاروق آزم نے اپنے زمانے میں تراویہ شروع کی تو اس وقت جو قاری یا حافظ پڑھتا تھا تراویہ میں وہ کون سا قرآن پڑتا تھا جن صحابہ کو قرآن یاد تھا وہ ان کو حفظ کیسے قرآن مجید فرقان حمید تھا اب اس کے بعد ان کا الزام کیا ہے وہ سنیے جب قرآن مجید کے ایک نسخے پر سب کا اجماع ہو گیا پورے صحابہ اب مثال کے طور پر یہ دیکھیے یہ جن صاحب نے یہ قلم سے رخا لکھا اب اسی طرح صحابہ کرام نے اپنے کاغذات کسی پر قرآن کی آیت لکھی کہ حضور یہ آیت کس سلسلے میں نازل ہے حضور تو موجود تو حضور نے فرمائی فلاں معاملہ جو ہوا ہے یہ آئے اس کے متعلق نازل تو صاحب کرام اس کا نزول لکھ دیتی اس مسئلے میں نازل اب مجھے بتائیے جس قلم سے قرآن مجید لکھا ہوا اسی قلم سے تفسیر لکھی ہوئی ہے لوگوں میں شبہ پیدا ہو یہ کیا الزام لگاتے ہیں ہم پر کہ جو قرآن کے چالیس پارے تھے تو دس پارے جو ہیں ان کو جلا دیا گیا باتو احمد کہتے ہیں ابو بکر صدیق کی بکری کھا گئی دس بار اسر اب یہ حضرت عثمان کی دیانت تھی کہ جب قرآن مکمل ہو گیا سب کا اجماع ہو گیا جتنے بھی یہ اوزار تھے جیسے بکری کے شانے پر آئے تھے اونٹ کے شانے پر آئے لکھی ہوئی چمڑے پر بعد درخت ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جڑ سے جو پتے نکلتے کاغذ کے معنی ہوتے ان سب کو جمع کر کے حضرت عثمان غنی نے آگ لگا دی ان کا کہنا یہ ہے کہ اصل قرآن حضرت عثمان غنی نے جلا دیا ٹھیک ہے اچھا اب ایک بحث فقہ میں یہ چل گئی وہ ہے جناب لفظ احراق یعنی قرآن مجید کو جلانا کیسا ہے علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب و شفا کی شرح یہ موقف اختیار کیا جو ہنفیوں کے بہت بڑے امام ہیں قرآن آیتوں کو جمع کر کے نہیں جلایا گیا بلکہ اس کو تلف کرنے کے لیے کہ لوگوں میں شبہ پیدا نہ ہو کہ جو کچھ کچھ رہ گیا کچھ لکھا گیا لکھا اس کو پہلے پانی سے دھویا تو اس وقت سیاہی سیاہی کیا ہوتی تھی؟ وہ سیاہی ہوتی تھی تھی وہ دیسی وہ پانی سے بہ جاتی سمجھے جیسے گہو جوار ایک ہے گہو کی طریقے اس کو جلایا جائے تو اس سے بھی سیاہی بن جاتی وہ سیاہی ایسی ہوتی کہ اس میں پانی ڈالو تو سب نکل جاتی تو پہلے حضرت عثمان غنی نے ان اوراق قرآن کو دھویا دھونے کے بعد اب اس پر قرآن مجید کا متن نہیں رہا ان سارے کاغذات بکری کے شانوں کو اونٹ کے شانوں کو پتوں کو سب کو جلا دیا تاکہ کوئی فتنہ ہی پیدا نہ ہو تو اب یہ اس میں اہل سنت کا مقدمہ کتنا مضبوط سمجھ گیا کہ قرآن مجید فر آج بھی دنیا میں موجود ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور کا اور کراچی میں موجود ہے اب یہ تو وہ نزول ہے جو حضور نے فرمایا اس پر اہل سننا شافی مذہب رکھتے تھے بہت بڑے امام علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ انہوں نے کیا کیا کہ سری معلومات کے لیے تاریخی اعتبار سے انہوں نے دو بڑی زخیم جلدیں لکھیں جس کا نام الاتقان یہ دونوں کتاب رحمد اللہ ہمارے پاس موجود انہوں نے کوشش کی کہ پہلے جو آئے تو آئے اس کو پہلے رکھا جائے ایک تاریخی اعتبار سے کہ پہلے کون اس کے بعد کون سی آئے کون سی آئے مگر امام جلال سیوتی پوری زندگی کام کرتے رہے اس میں ناکام ہو گئے ممکن ہی نہیں تھا کہ اس کو اس طریقے سے تدوین دیا جاتا جس طریقے سے نازل ہوا یہ جو تدوین ہے یہ جو ترتیب ہے یہ خود نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کی ہے کسی ہمارے آپ کی نہیں ہاں اس میں نئی ترتیب کیا ہے مثلا۔ ہمارے آپ جیسے لوگ تھے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو بعد والے علماء نے کیا کیا کہ جہاں آیت کا مفہوم مکمل ہو جاتا ہے وہاں ایک نقطہ لگا دیے بھیا ٹھہر جاؤ آگے مت بڑھو پھر اس کے بعد کیا ہوا دائرہ بننے لگا جس کو ہم آیت کہتے ہیں پھر رکو کی تقسیم کی تاکہ پڑھنے کے اعتبار سے لوگوں کا آسانی ہو جائے کہ بھائی اتنے رکو ہیں پانچ چالیس رکو پر مشتمل ہے تو رکو کا علامت بھی پھر ہمارے جیسے لوگوں کے پڑھنے کے لیے بعد میں حجاج کے زمانے میں اعراب بھی لگے ورنہ پہلے تو اعراب بھی نہیں ہوا کرتے دے. یہ چیزیں تو بعد میں ہماری سہولت کے لیے جنہوں نے یہ کام کیا ہے مجھے بتائیے آج اگر قرآن مجید پر اعراب نہ لگتے زیر زبر نہ رکھتے تو دنیا میں کتنے آدمی پڑھتے جن کی زبان عربی ہے وہی وہ پڑھتے اور دوسرے حضرات اس کو پڑھ بھی نہیں پاتے پھر یہ کہ عربی میں بھی اس کی فصاحت و بلاغت ہی ہے کہ کئی چیزیں جب پڑھی جائیں تو اس میں یہ معرفت کرنا یا زیر ہے یا زبر ہے یہ بھی بہت مشکل کام ہے یعنی بہت ہی عربیدہ قسم کا آدمی جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھ پاتا ہم نہیں پڑھ پات تو آیتوں کی تقسیم رکوع کی تقسیم وغیرہ یہ سب بعد میں ہوئی لیکن ترتیب کا کام حضور کے ارشاد کے مطابق صحابہ کرام کے دور میں ہوا پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا اور اس کا ثواب حضرت حزائے ابن یمان کو ملے گا جو اس کے محرک تھے کہ قرآن مجید کو جمع اب اس میں ایک دلی جب یہ قرآن جمع ہو گیا اب وہ منگایا گیا جو ام مومن حضرت حفصہ کے پاس آپ یقین کیجیے تاریخ میں ہم نے پڑھا تدوین قرآن کی تاریخ ہے جب ان دونوں کو ملایا گیا تو کسی ایک آیت کا بھی فرق نہیں نکلا یہ بات اور مضبوط ہو گئی نہ کافی لمبا ہو گیا یہ سوال جی